اللہ الرحمن الرحیم الحمۃ محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الرباشہ ورث و بالبات وباشہ باقی تمام سامع الخرا نے گرامی بردراہ سب کو سمجھنے ایک بار پھر سلامت آس کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ دس کتاب داواز شریف میں سے درخت نمبر تین سو اکتیس پبلک انتالیس ہے تین سو اکتیس شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دعو شریف کا اور انتالیس جو ہے دعائیں صوبیہ کا درخت نمبر انتالیسواں ہیں دعائے صوبیہ میں سے جو ہے پیراگراف نمبر سات کا لابنوں کی خدمات میں پہنچایا تھا ابھی پیراگراف نمبر آٹھ ہے یعنی آٹھواں اللہ اس آٹھواں اللہ کے اندر جو ہے کل چودہ دعائیہ دوائی کلمات ہے کل چودہ کلمات ہے دعائیہ ہیں چودہ معصومین کے نام سے ہاں جی جہاں تک میں نے گنا ہے چودہ دعائیہ کلمات ہے بارہ تیرہ چودہ دعا کلمات ہے چوں ہمارے لیے جو ہے چادہ معصومین کی تعداد مقدس ہے تو اس کے اندر بھی چودہ دعائیہ کلمات ہیں تو دعا جو ہے پورا پیراگراف تو لمبی ہے اس لیے وہ سارے پیراگراف نہیں پڑھا رہا ہوں تھوڑا سا پڑھا کے باقیہ انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے دعائے صوفیہ کے تمام پیراگراف میں سے یہ پیراگراف جو آٹھواں پیراگراف ہے تھوڑا لمبا ہے ہاں جی اس میں اللہ سے شروع پیراگراف میں جو ہے دعائیں مانگا گیا ہے اس کے بعد کے پیراگراف جو سبحانہ سے لے کے آخر تک میں اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے تصویر ہے تقدیش ہے ایک عاشق دیوانہ جو ہے اپنے معبود حقیقی کا مداس ثنا خوان ہے ہاں جی ہے اور نہایت ہی پر انداز میں اللہ کی تمجید کر رہے ہیں تو یہ دعا جو ہے یوں ہے جس کے شروع جو ہے تھوڑا سا حسابوں کو پلا دوں تو آٹھواں پیراگرافی ہے الحبل شدید ولرشید اسلقلامن یوم الواعد و الجنت یوم الخلود مع المقربین شہود و رخ کا اس ولوفی ن بہود انََََََََََ کا رحیم ودودن وََََََََََََََََََََََ کا تف یہاں تک چونکہ مطلب ہے میں اللّہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کے بعد والم سبحانہ سے شروع ہوتی ہے سب قسم صفحانہ سبانہ ہے وہ ایک الگ پیراگراف ہے وہ اسی پیراگراف کا حصہ ہے اسی اللّہ مَََ کے اندر ہے تو اللہ یاض الحبلی شدید ولام رشید اللہ تعالیٰ کو ان دو اذات سے پکار رہے اللہ جو ہے یہ پہلی یہ یہ دعا پہلا دعا ہے اللّہ ماہ یعنی حرف ندا ہیں ہاں جی اللّہمہ یعنی اے اللہ پہلے بھی آپ کو گزر چکا اللہ اے اللہ پر و کے معنی میں یا کو حرف ندا کے تے پکارے کے لیے شوال ہوتی ہے اور اے کے معنی میں اللّہ یا ذلحبل اے ذلحب زا کے معنی عربی زبان نے کلو سے زا کے معنی صاحب کے معنی میں یعنی اے صاحب اے حبل شدید اے حبل شدید کے مالک یہ معنی ہے اور حول جمع ہے کے جمع حوال ہے حوال کے معنی رسی رسا اور دوسرا معنی ڈوری حنج ستلی رگ اور یہاں جو رسی رسا کا معنی مناسب ہے حنج رسی کے معنی لفظی لحاظ سے شدید نصحت مضبوط متشدد جمع اشدہ آیا ہے تو یہ شدید یاذل حبل شدید ہاں جی صحت مضبوط متشدد کے معنی میں تو یہاں مضبوط کا معنی مناسب ہے ہاں جام یا تو اللہ اے میرے پروردگار اے اللہ ہاں یاذلحبل شدید اللہ یاذل حبل شدید اس کا معنیٰ یہ پروردگار اے مضبوط رسی کے مالک یاض الحبلی شدید یعنی یاض الحب ال رسید ضامن والے صاحب شدید جو سخت مضبوط یعنی اے مضبوط رسی کے مالک یا اے مضبوط گرفت کے مالک دونوں مالک جو اللہ تعالیٰ کے گرف میں بہت سخت ہے ہاں جی اور رسی سے مراد تو یہی گرفت ہی ہے یعنی لفظی سے مضبوط رسے کے معنی اے مضبوط رسی کے مالک تو لغات کے لحاظ سے پہلا معنی بنتا ہے کہ صد خورشید عالم صاحب نے کیا ہے لیکن علامہ مرحوم نے جو ہے اے مضبوط گرف کے مالک تجمہ کیا یہ لازمی اور کہنا معنیٰ ہے تو یاد الحب الشدید یعنی اے اللہ تعالیٰ کو وہ اس نام سے بکا رہے ہیں اے مضبوط گرف کے مالک اے مضبوط رسی کے مالک اے مضبوط کی گیرہ ہاں جی جس طرح قرآر میں اللہ تعالیٰ نےسخا کا مضبوط اللہ ہاں جی تو یاد الحبل رشید اے مضبوط گرف کے مالک کائنات کے ہر چیز اللہ کے مضبوط گرف کے اندر ہے اللہ کے جو ہے گرف سے کوئی چیز خارج نہیں ہے کوئی چیز نکل نہیں سکتا ہے جب تو اللہ خود نہ چاہے تو یاد الحبل شدید اے مضبوط گرف کے مالک مضبوط رسی کے مالک ولامر رشید یاد الحبل الشدید ولامر رشید امر جو ہے امر کے معنی حکم آرڈر وارن اتھارٹی جمع عوامل ہے ہاں جی تو الامر جو ہے اختیار اس کے معنی لکھا ہے اختیار اور مسئلہ معاملہ مسئلہ اس کی جمع امور ہے تو یہاں لا جو ہے الامر و حکم اتھارٹی زیادہ مناسب ہے ہاں جی اس کے امر جمع عوامل ہے اس کا معنیٰ یہاں پر تو رشید کے معنی ہاں جی رشید و راشد رشید اور راشد جو ہے ان دونوں کا معنی بیدار باہوش عقل من ہداد یافتہ بالغ یہ سارے معنی کیا ہے اور مرشد اسی رشید سے ہے رہنما معلم و مربی پیر پائلٹ یہ سارے معنی کے ہے تو یہاں دعا میں جو ہے بیدار باہوش ہوش عقلم یافتہ یہ معنی مناسب ہے اس سے لفظ رشید کے معنی میں سے یعنی لیکن جو ہے ہداط یافتہ من زیادہ مناسب ہے پہلے والے معنی میں لے سکتے ہیں لیکن ہدایت یافتہ عقیمند کا معنیٰ زیادہ مناسب ہے زیادہ تر اس سے بھی زیادہ مناسب ہدایت یافتہ تو ترجمہ یوں من جائے گا والمر رشید اے رشد و ہدایت و عقل مندی پر مبنی یعنی اے رشد و ہدایت و عقل مندی پر مبنی حکم و اتھارٹی کے مالک اللہ یوں من جائے گا اے والمر رشید یعنی اے رشد و ہدایت و عقل مندی پر مبنی حکم و اتھارٹی کا مالی چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے حکم جو ہے رشد و ہدایت پر مبنی عقل مندی پر مبنی ہے چونکہ وہ سارے عقلوں کا حالق اللہ ہی ہے ہاں جی تو اس کے سارے کام جو ہے عقل مندی پر ہی مشتمل ہوتی ہے بے وفانہ کاموش اللہ پاک و ہے سبحان اللہ پاک و منظہ ہر قسم کے عیب و نقصے لہذا اللہ کا کام غلی ہونا سخت عیب میں سے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر کم عقل مندی ہو شہری پر ممنی ہے رشد و ہدایت پر ممنی ہے اس لیے ہم تجمہ کریں ولر رشید اے رشد و ہدایت و عقل مندی پر ممنی حکم و اتھارٹی کے مالک اللہ تو یہ دو لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسما کو ذکر کر کے یاض الحبلی شدید و المر رشید ہاں جی اے مضبوط رسی کے مالک مضبوط گرف کے مالک ولر و رشید اے رشد و ہدایت اور حخر مندی پر ممی حکماتی کے مالک اللہ اللہ کی ان دو صفات سے پکارنے کے بعد اللہ سے جو حاجت مانگے وہ یہ ہیں اسلوکا اس اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں اسلقل امن یو ملواعید ہاں جی یہ سعا کیسا ہے یہ جو ہے اسلقلوما اللہ دو اندواسما ہلوسنا سے وسلہ دے کر پہلی چیز جو مانگا وہ یہ ہے اسلقل یوموید اسلکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں،, ہوں میں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں یہ سارے معنی سے یہ اسلوکا کا معنی اسلو الگ پھیلے درخواست کا کر درخواست کرتا ہوں ہاں یہ تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں اور سوال کرتا ہوں قبنی اور کا تج کے معنی میں کا اصل اسلگ فعل ہے کا ضمیر ہے محفول ہے تو اسلو کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں میں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں اصل کہ یہ سرمانہ سے اسلامن یوم ملواحد امن جو ہے امن و امان سہ امن اس کے معنی امن و سلامتی امن کے معنی بھی ہے امن سلامتی حفاظت سیفٹی یہ سارے معنی جو ہے لفظ امن کا یہ سارے معنی یہاں صحیح ہی بھی آ اور زیادہ تر جو ہے امن و سلامتی کا آگاہ علام و سلامتی کے معنی زیادہ یہ مناسب ہے اور یوم جو ہے دن روز کے معنی میں یوم دن اور رسواحد دم کی خوف ڈرایا ہوا وحت مانی خوف دم کی ہوا تو اسلقلی امن یوم ملواٮٔی تو ترجمہ کیا بنے گا اسلکا اللہ میں سوال کرتا ہوں امن و سلامتی کا کس دن اس دن سے جس دن کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا ہے خوف کے دن کے میں تجھ سے امن کا خواہن ہوں اے اللہ خوف کے دن یوم اللہ میں تو سے سوال کر تو امن کا امن و سلامتی کا یوم الوید خوف کے دن کے خوف کے دن کے اس طرح عذاب و پریشانی مصبت و عالام کا دن ہیں ان تمام عیام سے جو ہے میں اللہ تر ذرا بنانا ماتتا ہوں یوم الوید خوف کے دن عذاب و پریشانی و مصبت و عالام کا دن یوم کا یہ سارے معنی کیا ہے تو ترجمہ اللہ کا کیا بنے گا اسلقل امن یوم الواعد یعنی اے اللہ تجھ سے خوف کے دن امن سلامتی اور حفاظت کا سوال کرتا ہوں یوں بن جائے گا کیونکہ اس کی میں نے امن کے جو دو تین معنی امن و سلامتی بھی معنی کیا حفاظت کا معنی کہ دو تینوں میں جمع کیا ہے اسلقل امن یوم الواعد یعنی اے اللہ میں تجھ سے خوف کے دن امن و سلامتی اور حفاظت کا سوال کرتا ہوں سوال کرتا ہوں بولو تالابگار ہوں بولو درخواست گزار ہوں بولو سب معنی صحیح ہے ہاں جی تو السلق اے اللہ میں تیرے درگاہ میں ہیں درخواست گزار ہوں کس چیز کا امن کا امن و سلامتی کا کب روزے یوم الواعد ہاں جی اس دن کے خوف سے خوف کے دن سے یوم الواعد عذاب و پریشانی و مثبت و عالم کے دن سے اے اللہ میں تیرے درگاہ میں پناہ مانتا ہوں تیرے درگاہ میں امن و سلامتی کا درخواست گزار ہوں تو یہ پہلی دعا ہے ہاں جی دوسری دعا ولجنت یوم الخلو دے یعنی اصل قلام یوم الواع اے اللہ جو ہے خوف کے دن ہاں جی عذاب و پریشانی و مصبت و عالم کے دن میں تجھ سے امن و سلامتی کا حفاظت کا سوال کرتا ہوں آگے اسے اسالوقہ سے آگے بڑھیں وسعلوقہ وال جنت یوم الخلودی یعنی اسعلوقہ الجنت یوم الخلودی یوم معنی بن جائے گا اسے اسعلوقہ سے جوڑا ہوا یہ سب تو الجنت مانی لغت میں بحیش جنت بحشت برین یہ سارے معنی کے ہے ٹھیک ہے جی جنت جنتوانی بحث جنت بحشت برین یہ سب معنی کے. یوم دن کے معنی میں خلود خلدن و خلود کے معنی دوام ہمیشگی یہ معنی کیا ہے خلدن خلوط کے معنی دوام اور ہمیشگی اور فعل خالدہ یہ حلود و خلدن کے معنی ہمیشہ رہنا برقرار رہنا یہ بات کیا ہے تو یہ جو ہے یہ جملہ یوم یوملواعید پر عطب ہے ہاں جی تو مروا معنی یہ بنے گا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا اے اللہ اے پروادگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کی چیز کا میں ہمیشہ باقی رہنے والے دن یوم الخلوق مان کے ہمیشہ باقی رہنے والے دن میں ہمیشہ باقی رہنے والے دن تجھ سے بہشت برین کا طلبگار ہوں ہاں جی جنتِ جنت کے بانی بھیشت برین تجمہ کے بھیشت برین کا میں طلبگار ہوں ہاں جی تو اے اللہ جو ہے الیومل الوم الجنتِ یوم الخلوط اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں جنت کا بحث کا وحش برین کا یوم الخل اس دن جس دن جو ہے تمام آہ والجنت جنت یوم الخل رانج میں کیا جنت کے کی معنی جنت بحیج جنت بیشت بحش، برین تو وہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا بحث کا بیشت برین کا کپ یوم الخلود اس دن جس جی دن ہم ہوا ہمیشہ باقی رہنے والے دن تجھ سے سے برین کا طلب گار ہوں مم. یہ معنیٰ جو ہے اس پیراگراف کا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں جو ہیں اللہ کے دواسما الحسن کو واسلہ دے کر علّہ یاض الحبل شدید دیول امر رشید اے مضبوط رشید اور مضبوط غرف کے مالک اور اے امر رشید کے مالک ہاں جی اے جو ہے رج ہدایت و عقل مندی پر مبنی حکم اتھارٹی کا مالک اسلقلامن تجھ سے سوال کر تو امن سلامتی کا یوم الخل یوم الواعد اس دن کے خوف سے جس جی دن کے بارے میں ڈرایا گیا ہے عذاب و پریشانی اور مصبت و عالام کے دن میں تیرے درگاہ میں یا اللہ میں امن و سلامتی کا سوال کرتا ہوں امن و سلامتی کا درخواست کرتا ہوں و اور جنت بحث بحث برین کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بیش برین کا درخواست کرتا ہوں درخواست گزار ہوں یوم الخل اس دن جس جی دن جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والے دن ہمیشہ باقی رہنے والے دن تجھ سے بھیجے بہرین کا طلبگار ہوں یہ معنی ہے تو اس میں دو چیز مانگا اللہ تعالیٰ کے دعا اسما الحسنہ کو اصل دے کے میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے باقیہ جو ہے دعا نمبر تین سے آگے انشاءاللہ شاء اللہ میں آئے